بڑے بڑے دینی پیشوا اور بڑے بڑے بادشاہوں کے مددگار اور ظالم فوجی وغیرہ یہ وجود میں آئے قرآن کریم نے ان کے لیے لفظ ملا اور الوین استقبرو یعنی جنہوں نے تکبر کیا یا الوین ات کے الفاظ استعمال کیے ہیں ان لوگوں نے جو چاہا کیا لوگوں کی دنیا کو تباہ کیا قوموں کو پیس ڈالا قوموں کو چیر پھاڑ کر تباہ و برباد کر ڈالا درس کا عنوان شاید میں بتا نہیں سکا آج کے درس کا عنوان ہے فرعونی نظام کا قیام اور حکومتی تکون اب بات یہ ہے کہ فرعون تو چلا گیا جتنے بھی فرعون تھے مختلف ان کے نام تھے فراؤن دراصل یہ نام نہیں ہے یہ لقب ہے جیسے کہ ہم اپنے ممالک میں صدر کہتے ہیں پریزیڈینٹ کہتے ہیں اور رئیس کہتے ہیں یہ ایک لقب ہے اور ان کے نام مختلف ہوتے ہیں مساء علیہ و اسلام کے زمانے کا فرعون کوئی اور تھا ان کے بعد کوئی اور تھے اور ان کے بعد کوئی اور تھے وغیرہ وغیرہ یہ فرعون جو ہوتے ہیں جیسے کہ مساحل اصلاح وسلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام کچھ اور تھا اس سے پہلے جو فراؤن تھے ان کے کچھ اور نام تھے آپ یہ تاریخی معلومات جو ہیں تاریخی کتابوں سے حاصل کر سکتے ہیں اب بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ حکومتی تکون جو ہے یہ ہر ملک میں ہر معاشرے میں ہر تہذیب میں الگ الگ ہوتے ہیں لیکن تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس تکون نے اگر اچھا طریقہ اپنایا ہے تو اس نے اپنی قوم اور اپنی رعایات کو جنت کی راہ دکھائی لیکن اگر اس تیکون نے غلط راہ اپنائی ہے تو اپنی قوم اور اپنی رعایا کو اور اپنے ماتحتوں کو انہوں نے جہنم کے گڑے میں پھینک دیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ تاریخی اعتبار سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیں مثلث السلطہ حکومتی تیکون کو یا دینی کتابوں کے ذریعے اس کو سمجھنا چاہیں انجیل تورات، زبور یا قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق تو آپ یہی پائیں گے یہ جو تکون ہے یہ تین رکنوں سے بنا ہوا ہے پہلا رکن اس میں بادشاہ ہے دوسرا رکن اس میں دینی پیش ہے اور تیسرا رکن اس میں مددگار وغیرہ ہے ان دونوں کے مددگار کہہ لیجئے بادشاہوں کے مددگار ہو گئے یہ مشیران ہیں وزیران ہیں وغیرہ وغیرہ جتنے بھی ہیں ہائی فکان صلاح المل الاحاشیت امن بصلاحدہ علی کا سلطان ولاقس بادشاہ ٹھیک ہو تو اس کے مشیران بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور اس کے اطراف میں آس پاس گُمنے پھرنے والے لوگ جو کہ حکومتی سسٹم کو اور نظام کو چلاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں اور عکس جو ہے عکس ہے والعکس بالعکس اور اگر بادشاہ غلط انسان ہے تو اس کے اطراف میں گھومنے والے بھی بدبودار چیزوں پر بمبناتی مکھیوں کی طرح ہوتے ہیں فلم الحمع رجا الدین المخلصین وسطام طبعا لے کا مسلق الجندی جو انصاف پسند بادشاہ تھے انہوں نے صالح علما کو اور مخلص دینی پیشواؤں کو آگے کیا اور اس کے نتیجے میں ان کی فوج بھی صحیح چلتی تھی اور ان کے جو مشیران اور وزیران وغیرہ ہوتے تھے وہ بھی سیدھے سیدھے چلتے تھے وہ امت توغات فقت خرب المجبرین الفاصدین و کاناسدا امن عالینی ملوک اور جو تاغت قسم کے سرکش اور جب قسم کے بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنے ہی جیسے ظالم مفصد اور کمینے قسم کے لوگوں کو آگے کرتے تھے اور یہ بات تو معلوم ہے کہ لوگ جو ہیں ہر وقت اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں میرے بھائیوں آج انشاءاللہ یہاں پر رکیں گے اور اگلا سبق جو ہے اس سلسلے میں ہوگا کہ یہ دینی پیشوا جب بگڑتے ہیں تو کیسے بگڑتے ہیں چند ایک واقعات استاذ محترم یہاں پر بیان فرمائیں گے اور انشاءاللہ اللہ ہمارا درس اس سلسلے میں جاری رہے گا اس فصل میں یہ نقطہ کافی طویل ہے اس لیے کہ بہت اہم نقطہ ہے اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ مثلث السلطہ حکومتی تکون نام کے اس نقطے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو آج کے حالات سمجھنے میں مدد ملے اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالی علیہ خیری خلقی محمد اعلی علیہ و صحبی اجمائن وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ